چھری پہلے سے تیز کر کے رکھنی چاہیے تیز چھری کے ساتھ ذبح زبا... کنند چھری کے ساتھ ذبح کرنا مکروح ہے اس لیے چھری تیز ہونی چاہیے اور جانور کو صحیح طریقے کے ساتھ باندھنا چاہیے اور جو ذبح کرنے کا پراپر طریقہ ہے جب وہ چار رگیں کٹ جائیں